السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے اچھے اچھے ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ کئی طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں تاریخ سے ایک سچی کہانی عنوان ہے عقلمند خلیفہ اور اس سے آپ کے لکھا ہے طالب ہاشمی نے المتد بلّہ باسی خاندان کا سولہواں خلیفہ تھا اس نے دس سال حکومت کی ایک دفعہ ایک شخص نے اس کے پاس آ کر فریاد کی کہ میں حج کو گیا تھا روانہ ہونے سے پہلے میرے پاس ایک ہزار شرفیاں تھیں میں نے انہیں کپڑے کی ایک تھیلی میں بند کر کے اس پہ مہر لگا دی اور پھر یہ تھیلی میں نے بغداد کے نائب قاضی کے پاس امانت رکھ دی کہ جب حج سے واپس آؤں گا تو واپس لے لوں گا اب جو میں حج سے واپس آیا تو نائب قاضی نے میری تھیلی مجھے فورن واپس دے دی وہ اسی طرح بنتھی تھی اور اس پر میری لگائی ہوئی مہر بھی صحیح حالت میں موجود تھی لیکن جب میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں سے سونے کی اشرفیوں کی جگہ چاندی کے درہم نکلے میری سمجھ میں نہیں آتا میری سونے کی اشرفیاں چاندی کے درہموں میں کیسے تبدیل ہو گئیں اگر مجھے نام تو میں برباد ہو جاؤں گا خدا کے لیے میری مدد کیجیے خلیفہ کچھ دیر سوچتا رہا پھر اس نے فریادی سے کہا کہ یہ تھیلی میرے پاس چھوڑ جاؤ امید ہے جلد تمہاری اشرفیاں مل جائیں گی وہ آدمی چلا گیا تو خلیفہ نے اپنے خادم کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ جس کمرے میں میرے کپڑوں کے جوڑے پڑے ہیں وہاں سے ایک نیا جوڑا پگڑی سمیت لے آؤ وہ نیا جوڑا پگڑی لے کر آیا تو خلیفہ نے اسے کوئی اور کام بتا کر باہر بھیج دیا اس کے جانے کے بعد خلیفہ نے پگڑی کو پھاڑ ڈالا جب خادم آیا تو خلیفہ نے اس سے کہا کہ یہ واپس لے جاؤ میں آج انہیں استعمال نہیں کروں گا جب خادم جوڑا واپس لے جا کر اپنی جگہ پر رکھنے لگا تو اس کی نظر پگڑی پر پڑی جو پھٹی ہوئی تھی یہ دیکھ کر وہ سخت گھبرا گیا کیونکہ خلیفہ کے کپڑوں کی, حفاظ... کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری تھی اب وہ سوچنے لگا کہ اگر خلیفہ کو پگڑی کے پھٹنے کا حال معلوم ہو گیا تو معلوم نہیں اس کو کیسی سخت سزا دے ہاں اگر اس پگڑی کو کسی طرح رفو کروا لیا جائے تو وہ بچ سکتا ہے یہ سوچ کر وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا اور اس کی مدد سے شہر کے سب سے اچھے رفو گھر کو تلاش کیا رفو گھر ایسے کاریگروں کو کہتے ہیں جو پھٹے ہوئے قیمتی کپڑوں کو ایسی صفائی سے سی دیتے ہیں جو بالکل نئے معلوم ہوتے ہیں یہ لوگ شال دو شالوں کے سوراخوں کو بھی تاغوں کے ساتھ بہت ہی صفائی سے پر کر دیتے ہیں خلیفہ کے خادم نے پھٹی ہوئی پگڑی رفو کو دی اور کہا اسے ایسے اچھے طریقے سے رفو کر دو کہ کسی کو اس کے پھٹنے کا پتہ نہ چلے رفوغ نے پگڑی کو رات ہی رات میں اسی طرح رفو کر دیا اور خادم سے مو مانگا انعام پایا دوسرے دن خلیفہ نے پھر وہی جوڑا پگڑی سمیت طلب کیا خادم جوڑا لایا تو خلیفہ نے دیکھا کہ پگڑی بالکل ٹھیک ٹھاک تھی خلیفہ نے خادم سے کہا یہ پگڑی تو کل میں نے پھاڑ ڈالی تھی اسے کس نے رفو کیا ہے خادم خلیفہ کی بات سن کر حیران رہ گیا اس نے کہا امیر المنین میں نے اسے اپنی جان کے خوف سے فلاں رفو سے رفو کروایا ہے خلیفہ نے اسی وقت اس رفو کو بلا بھیجا جب وہ حاضر ہوا تو خلیفہ نے اس سے پوچھا کیا پچھلے تین چار ماہ میں تم سے کسی نے کوئی تھیلی رفو کرائی دی اس نے کہا جی ہاں نائب قاضی نے ایک دن ایک تھیلی مجھ سے رفو کرائی تھی اب خلیفہ نے رفو گھر کو وہ تھیلی دکھائی جو فریادی اس کے پاس چھوڑ گیا تھا رفو گڑھ نے اسے دیکھتے ہی کہا امیر العمین یہی تھیلی میں نے نائب قاضی کے کہنے پر رفو کی تھی رفو کی بات سن کر خلیفہ نے نائب قاضی کو بلایا اور اس کو رفو گر کے سامنے کیا رفو گڑھ نے اس سے کہا کہ جناب آپ نے یہ تھیلی مجھ سے یہ کہہ کر رفو کروائی تھی کہ ایک ملازم کے ہاتھ سے پھٹ گئی ہے آپ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ کسی کو تھیلی رفو کرنے کا ذکر نہ کرنا خلیفہ نے اب نائب قاضی سے گرج کر کہا سچ سچ بتاؤ تم نے اس تھیلی سے شرفیاں نکالی دی نائب قاضی کو انکار کرنے کی جرت نہ ہوئی اور وہ ہاتھ باندھ کر معافی مانگنے لگا خلیفہ نے اس کو حکم دیا کہ شرفیاں اسی وقت واپس کر دو اس نے شرفیاں لا کر پیش کی خلیفہ نے انہیں ان کے مالک کے حوالے کر دیا نائب قاضی کو اس کے عہدے سے ہٹا کر ایک پرہیزگار عالم کو اس کی جگہ پر مقرر کر دیا پھر اس نے بے ایمان نائب قاضی کو امانت میں خیانت کرنے پر سخت سزا دی کیسے عقلمند لوگ ہوتے تھے کل آئیں گے ان ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ